جام مہدیا مہندی جام دیا مہدی جام میں دیا میںدی جام دیا مہندی ال اجل ال اجل ال اجل یا ایمان اجل ال اجل اجل یا ایمان کر تیار میں والا ہوں آنے والا ہوں <تصح> مہدی سرکار درسوں سے انتظار ہے نے خدا ہو دنیا سے ظلم و جور کا قانون فنا ہو مظلوم کی فریاد پہ ظالم کو سزا ہو جو چینا کا دادا سے میرے ادا ہو پنجاؤ مدد مہدی سرکار فرش عزا پہ کس لیے کرتے ہو دکھاوے اے ساس تمہیں کیوں نہ کی گھوتا یہ بچھا حرس کے لیے آتی ہے دادی میری زہر صبح کے کیسے ہو حکم مہدی سرکار باقی ہے ابھی خون شاہدہ کا انتقام خون حسین مل کا انتقام حاسم علی اکبر علی اسبر کا انتخاب سلم سارے وفا کا بھی انتقام لیکن یہ زلف کار حکم مہدی سرکار پرستیاں ہیں تمگانے مستی کی صفوں میں کوا کہتے ہو تم کیوں چم دیا تم کو نہیں مانتے ہو بات بدلے اپنے کردار حکم مہدی سرکار جو واقعے کام ہر سال میں پہلے انہیں دیتے رہو انجام رکھتے ہو اگر لاز ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہی مانو تم میں کام بن جاؤ ہوں حکمی مہدی سر جو لکھ رہے گئے اپنے مفادات کی خاطر جو پڑھ رہے گئے خالی خطابات کی خاطر تاجر گر یہ سب خون کو مصنوع عمل کے گئی رسومات کی خاطر کرنے ان کو فنسار حکمی مہدی سرکار میں چنچن کے قتل کرنے گئے شبیر کے قاتل چھپ ہی نہیں کی سکھتے بے شیر کے قاتل بھی گئے جو یزید کے حامی بنے ہوئے تو اصل میں گئے اسی تین کے قاتل سمیدی کے ہوں حکمی مہدی سرکار بیان جو یہ حقیقت اس کو گدارے عالم مو گم سے عقیدت اپنا کی جو گمراہیا آتی گئے نظر میں سمجھاتا گئے ان کو کیسے ان سے گہ چاک رکھو ایسا میں اور مہندی مہدی یا مہدی اجل اجل الاجل الاجل یا